جی ہاں مفتی صاحب گاڑی سے متعلق ہی میرا ایک سوال تھا کہ گاڑی رکھنا ویسے تو مطلب ضروری ہے لیکن کچھ اگر آپ خط بنوا لیں تو کہتے ہیں کہ مطلب وہ تو اس کو جو ہے اگر خط بھی ہے کہتے ہیں نا شرعی گاڑی مقصد خط آپ سمجھ گئے ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں تو اگر وہ بنوا کے آدمی کاٹ رہے کہتے ہیں کہ اور زیادہ گناہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بتائیے کہ داڑھی ایک تو داڑھی اگر عام داڑھی رکھی گئی بندے نے وہ تو سر ہی نہیں ہے ہے اس کو اگر منڈوا دے سب بھی گنا ہی ہے لیکن اگر بنوا کے منڈوا دے تو اس کا مزید گناہ ہوتا ہے اور ایک آپ کو میں نیوز پڑھ رہا تھا اخبار میں وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وحید قادری جو تھے نا سند والے جن کی ابھی کچھ دنوں پہلے جو ہے و سے تو جو ان کے جو قاطر تھا وہ پکڑا گیا اس کا بیان آیا تو اس نے ان کے قتل کا بھی اعتراض کیا اور لوگوں کے قتل کے ساتھ ساتھ لے تو وہ نیوز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں صاحبہ شکریہ شکلین بھائی اب وہ اپنے کیفرے کردار کو پہنچے گا ادھر بھی آخرت بھی انشاءاللہ شاء اللہ وہ ہمارے بھائی کو تو الحمدللہ للہ اللہ عبد الکریم نے کرانتے عطا فرما دی عزتیں عطا فرما دی تو مسئلہ یہ ہے داڑی شی تو وہی یہ بڑی ہی پیاری جو ہے یہ چنت ہے تو ایک جو ہے وہ یعنی مشت جو ہے وہ داڑی شی ہونی چاہیے لیکن میں یعنی یہ فتوا تو نہیں دے رہا سے میں عرض کر رہا ہوں کہ بالکل منڈوانے سے تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے نا کہ بالکل کیا کہتے ہیں رگڑ کر منا دینے سے تو کچھ نہ کچھ نظر تو آئے نا کہ مسلمانوں والی شکل ہے اگر پوری مولویوں والی نہیں ہوتی تو کم از کم بالکل رگڑ کر منگوانے سے کر کے وہ شرح تو نہیں کرائے گی لیکن کچھ نہ کچھ فرق تو پڑے گا نا دوسروں میں سے اور ان میں یہ جی ال